في السماء وحق لها أن تئط ما لا يوجد في السماء مكان أو موضع أربع أصابع إلا وفيه ملك راكع او ساجد والله لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولا بكيتم كثيرا رب اشرح لي صدري ويسفر لي أمري وحل العقدة من لساني يفقه قولي مهترم سامعين أو أو دینی ملّی بھائیوں اللہ تبارک و تعالی کی عظمت اور اس کی شان اگر سچ کہا جائے اور حقیقت بیان کی جائے تو یہ ہے کہ اللہ کی عظمت اور اس کی شان کو کوئی بیان ہی نہیں کر سکتا صرف وہ شان اللہ کی جو اللہ تعالی نے اپنے قرآن کریم کے اندر ذکر کی ہیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث کے اندر جو بیان فرمائی ہیں انہی انہیں کو کوئی بیان نہیں کر سکتا لیکن پھر بھی اللہ تبارک و تعالی کی عظمت اور شان کو ایک بندے کی جتنی استطاعت ہے اتنی بیان کرنا اور اس کی عظمت اور شان کو اجاگر کرنا یقیناً بہت بڑے فائدے کی بات ہے اور حافظ القیم رحمۃ اللہ علیہ نے اسما اور صفات کے بیان میں یہ بات ذکر کی ہے کہ جو بندہ اللہ تبارک و تعالی کے اسما کے بارے میں اس کی صفات کے بارے میں اس کی قدرت کے بارے میں اس کے کمالات کے بارے میں اس کی عظمت کے بارے میں اس کی شان کے بارے میں جس قدر زیادہ علم میں رکھے گا اسی قدر وہ اللہ تعالی سے زیادہ ڈرے گا اور آج لوگوں کے دلوں میں اللہ کی خشیت نہیں ہے اور جو لوگ آج بے خوف ہو چکے ہیں لوگ نڈر ہو چکے ہیں اللہ کا خوف ان کے دلوں سے جا چکا ہے تو اس کی وجہ یہی ہے کہ لوگوں نے اللہ کی عظمت کو نہیں پہچانی اللہ کی قدرے نہیں کی اللہ تعالی نے اہل علم کے بارے میں فرمایا کہ اہل علم اللہ تعالی سے اللہ کے بندوں میں سب سے زیادہ ڈرنے والے ہیں کیوں اس لیے کہ ان کو اللہ کے بارے میں اللہ کے کی صفات کے بارے میں اللہ کے اسما کے بارے میں اللہ کی قدرت کے بارے میں اللہ کے کمالات کے بارے میں زیادہ علم میں ہوتا ہے اس لیے وہ لوگوں کے مقابلے میں سب سے زیادہ ڈرنے والے ہیں اور ان میں بھی جو انبیاء اکرام ہیں انبیاء اکرام اللہ تعالی سے سب سے دا زیادہ ڈرنے والے ہیں اس لیے کہ اللہ تعالی کے بارے میں انبیاء اکرام کو زیادہ علم ہے اللہ کی قدرت اور کمالات اور اس کی عظمت اور اس کی شان کے بارے میں اور انبیاء اکرام میں بھی جو انبیاء جتنے زیادہ مقام والے ہیں جتنے زیادہ مرتبے والے ہیں وہ اللہ تعالی سے اسی قدر دوسروں کے مقابلے میں دوسرے کم درجے کے انبیاء یا کم شان والے انبیاء کے بارے کے مقابلے میں زیادہ ڈرنے والے ہیں جیسے اولو العظم پیغمبروں کے بارے میں جو العزم پیغمبروں کے بارے میں جو علماء نے ذکر کیا کہ اولو یعنی عزم اور ہمت اور اونچے مقام والے جو پیغمبر ہیں ان میں مشہور مشہور جو ہیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں نو علیہ السلام ہیں ابراہیم علیہ السلام ہیں موسا علیہ السلام ہیں عیسیٰ علیہ السلام ہیں تو کم شان والے پیغمبروں سے مراد ان کی شان میں کسی طرح کی گستاخی نعوذ باللہ من الحمدالق نہیں کرنا مقصد مقصد ہے یا ان کی شان کو گھٹانا مقصد نہیں لیکن یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بعض رسولوں کو پر فضلت دی تلک رسول فضلنا بعضهم على بعض پر فضیرت دی تل کر رسول واغ کہ اللہ تبارک و تعالی نے بعض رسولوں کو بعض پر فضیلت دی تو جو انبیاء جو رسول اللہ تعالی کے بارے میں جس قدر زیادہ علم رکھنے والے ہیں اسی قدر اللہ تعالی سے زیادہ ڈرنے والے ہیں اسی طرح سے جو اہل علم اللہ تعالی کے بارے میں اللہ تعالی کی قدرت اور عظمت اور شان کے بارے میں زیادہ علم رکھنے والے ہیں وہ اللہ تعالی سے دوسروں کے مقابلے میں زیادہ ڈرنے والے ہیں اللہ تعالی فرماتا ہے اللہ تعالی کے بندوں میں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں جو اہل علم ہیں جو علماء ہیں وہ زیادہ والے ہے تو بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر کئی جگہوں پر ان اپنے ان بندوں کے بارے میں جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرتے ہیں یا اسی طرح سے اللہ تعالیٰ کی اللہ تعالیٰ کی نازل کی ہوئی شریعت یا کتاب پر ایمان نہیں لے آتے ہیں یا اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت اور شان کے بارے میں ان کو معلوم نہیں ہے تو ان کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ انہوں نے اللہ کی قدر نہ کی جیسے حد کے اندر اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر چوہتر میں فرمایا ما قدر اللہ حق قدر کہ ان لوگوں نے اللہ کی قدر نہیں کی جیسا کہ اللہ تعالیٰ کی قدر کرنی چاہیے یا اللہ تعالیٰ کی عظمت کو انہوں نے اس طرح سے نہیں پہچانا جس طرح سے پہچاننا چاہیے بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ قوی ہے اور عزیز ہے غالب ہے یہ اس بیان میں ہے جہاں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوگوں کو ایک مثال لوگوں کے سامنے پیش کی کہ اے لوگ یا بری و کہ کیا لوگوں تمہارے لیے ایک مثال بیان کی جا رہی ہے تم اس کو غور سے سنو بے شک جو لوگ اندین اللہ, اللہ تعالیٰ نے غائب کے سیغے سے مخاطب کا سیزا استعمال کیا ہے کہ بے, شک ان تدعون من دون اللہ کہ بے شک تم لوگ اللہ کو چھوڑ کر کے جن کو پکارتے ہو جن سے دعائیں کرتے ہو جن کی دہائی دیتے ہو جن سے کچھ مانگتے ہو اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں فرماتا ہے کہ یہ لوگ جن کو تم اللہ کو چھوڑ کر کے پکارتے ہو یہ تو ایک مکھھی بھی ہرگز ہرگز نہیں بنا سکتے نہ پیدا کر سکتے گرچے سب کے سب اکٹھا ہو جائے تمام پوری کائنات جن کی عبادت کی جاتی ہے اللہ کے مقابلے میں وہ سب اکٹھا ہو جائے تب تب بھی یہ لوگ جو ہے ایک مکھھی بھی نہیں پیدا کر سکتے اور ان کی بےچارگی اور ان کی مسکینی اور آجیزی کا یہ حال ہے کہ وہ ان یسلوب ذبا بش اللہ تنقن کہ اللہ تبارک و تعالی اگر اگر مکھھی ان کے اوپر چڑھاوے میں سے کچھ چھین کر کے ان سے لے جائے تو اس کو یہ لوگ چھین بھی نہیں سکتے اسے چھین بھی نہیں سکتے لاس ترقی اللہ تعالیٰ نے فرمایا بالبوب یہ طلبگار یہ طلبگار بھی کمزور ہیں یعنی یہ مانگنے والے بھی کمزور ہیں اور جن سے مانگا جاتا ہے وہ لوگ بھی کمزور ہیں جن سے مانگا جاتا ہے وہ بھی کمزور ہیں اور جن سے مانگ رہے ہیں وہ بھی کمزور ہے جن سے مانگا جا رہا ہے تو دونوں کمزور ہے جی تو اللہ تبارک و تعالی نے اس کے بعد یہ آیت بیان فرمائی ما قدر اللہ حق قدری کہ ان لوگوں نے اللہ کی قدر کو نہیں پہچانی اللہ کی قدر کو ان لوگوں نے نہیں پہچانی اور اسی طرح سے سورہ انعام میں اللہ تبارک و تعالی نے بیاں فرمایا وما قدر الله حق قدر اذ قالوا ما انزل الله على بشر من شيء یہ اس سیاق میں ہے یا اس, اس بارے میں ہے کہ اللہ تعالی نے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر قران کریم اور شریعت نازل فرمائی اس شریعت پر یہ لوگ ایمان نہیں لے اتے بلکہ الٹے یہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ما انزل الله على بشر کہ کسی انسان پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ نہیں نازل فرمایا یعنی گویا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ بشر تھے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کو دعوت دی کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر قرآن نازل فرمایا ہے وہی نازل کرتا ہے تو ان لوگوں نے اس بات کو بہت محال سمجھا اور کہا انکار کر دیا کہ ماں صلی اللہ علیہ بشرمشی کہ اللہ تعالیٰ نے کسی انسان پر کچھ نہیں نازل فرمایا یہ کہہ کر کے انہوں نے گویا کے اللہ کی قدر نہیں کی یہ کہہ کر کے کہ انہوں نے اللہ کے مقام اور مرتبے کو نہیں پہچانا کہ اللہ تعالیٰ جو چاہے وہ کر سکتا ہے اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے اللہ تعالیٰ کا یہ کلام ہے اس کلام کو پہچانو اس کلام پر ایمان لے آؤ تو ان تین مقامات پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کے بارے میں کہا جو لوگ اللہ پر ایمان نہیں لے آتے قرآن پر ایمان نہیں لے آتے اللہ کی قدرت پر ایمان نہیں لے آتے تو اللہ تعالی نے فرمایا کہ ما قدر اللہ حق قدری کے ان لوگوں نے اللہ کی عظمت کو نہیں پہچانا اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں بہت ساری باتیں ہیں اس کی عظمت کے سلسلے میں اس کے شان کے سلسلے میں سب سے پہلی بات جو میں ذکر کر رہا ہوں وہ یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان یہ ہے عظمت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے ہے اس کو کسی نے نہیں پیدا کیا سب سے اول ہے اور ہمیشہ رہے گا ہاں ہمیشہ رہے گا اس کے اوپر فنا نہیں ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہُوَ الْاوَّلُ وَالْآخِرُ وَالْظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٍ کہ وہ اول ہے اور وہ وہی اول ہے وہی آخر ہے یعنی اللہ سے پہلے کوئی چیز نہیں ہے کوئی مخلوق نہیں اور اللہ سب سے آخر میں اللہ کے بعد کوئی چیز نہیں جیسا کہ اس کی تفسیر میں صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہم اَنتَ الْاوَّلُ فلح سے قبل اے اللہ تو سب سے اول ہے تو سے پہلے کوئی نہیں وہ فلح ہے, ہے تیرے بعد کوئی نہیں صحیح مسلم کی روایت ہے تو اللہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا اس کے اوپر فنا نہیں اس کو کسی نے نہیں پیدا کیا لم یلد و لم یولد نہ اس کو کسی نے جنا اور نہ وہ جنا گیا یہ اس ضمن میں ہے کہ وہ اکیلا ہے یتہ ہے تنہا ہے اس کا کوئی شریک نہیں اس جیسا کوئی نہیں اس کا کوئی ہمسر نہیں نہ اس کا کوئی بیٹا ہے اور نہ وہ کسی کا باپ ہے نہ وہ کسی کا بیٹا ہے اور نہ اس کی کوئی اولاد ہے نہ اس کی کوئی بیوی ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ ایک ہے اللہ, اللہ بے نیاز ہے اللہ بے نیاز ہے اب الصمد کی تفسیر میں بہت سارے علماء نے بہت ساری تفصیلیں کی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کسی کا محتاج نہیں سب اس کے محتاج ہیں اللہ کو کسی کی ضرورت نہیں سب اس کے ضرورت مند ہیں اللہ تعالی کھاتا نہیں نہ اسے پیٹ کی ضرورت ہے نہ کھانے کی ضرورت ہے بلکہ اس نے تو ساری مخلوقات کو روزی دی ہے اور روزی دینے والا ہے بہت ساری تفسیر ہے لم یلد ولم یولد نہ اس نے کسی کو جنا یعنی اس کے اندر سے کوئی نہیں نکلا ولم یولد اس کے اندر سے کوئی نہیں نکلا جیسے ماں کے پیٹ سے بچہ نکلتا ہے اس سے اس طرح سے اللہ تعالی کی ذات سے کوئی چیز پیدا نہیں ہوئی اور ونمول اور نہ وہ کسی کی ذات سے پیدا ہوا یعنی نہ وہ کسی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا یعنی دوسرے لفظوں میں یہ ہے کہ نہ وہ کسی کا بیٹا ہے اور نہ نہ کسی کا باپ ہے وہ اور نہ وہ کسی کا بیٹا ہے نہ وہ خود کسی سے جنا گیا کسی کو جنا اور نہ وہ جنا گیا اور اس جیسا کوئی بھی نہیں اور اسی طرح سے دوسری آیتوں میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 163 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ اللہ واحد لا الحل اللہ رحمٰ تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے لا الحلہ کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں لا کے علاوہ کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں لا وہ الرحیم وہی رحمان ہے رحم کرنے والا ہے وہی رحیم ہے نہایت میں حرمان ہے بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے اسی طرح سے اللہ تعالی نے فرمایا اپنی اپنے کمال اپنی شان اور اپنی قدرت کا ذکر کرنے کے بعد اللہ تعالی نے کیا فرمایا یا الناس ربکم خلقکم اے لوگوں اپنے اس رب کی عبادت کرو صرف اسی کی عبادت کرو جس نے تم کو پیدا کیا اور تم سے پہلے لوگوں کو پیدا کیا لالکم ستقون تاکہ تم متقی بنو الارض فراشا وہ تو وہی ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو بچونا بنایا والسماء بناء اور آسمان کو تمہارے لیے چھت بنایا اللذی جعل اللہ فراشا وانزل من السماء ماء اور آسمان سے بارش نازل فرمائی اخوا جب ہی مناتم پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بارش کے ذریعے سے اس پانی کے ذریعے سے زمین سے تمہارے لیے مختلف پھل فروٹ غلے وغیرہ پیدا کی نعمتیں پیدا کی اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا فلا تجالی امدادا اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے شریک نہ ٹھہراؤ ہاں حالانکہ تم جانتے ہو کہ اللہ تعالیٰ کا کوئی شریک نہیں وہ تنہا ہے اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالی نے اہل کتاب کو بھی منع فرمایا کہ تم اللہ تبارک و تعالی کے مقابلے میں یہ نہ کہو کہ تین معبودوں میں سے اسلام تیسرے معبود ہیں بلکہ اللہ تعالی نے فرمایا اللہ تعالی کے لیے تین معبود نہ بناؤ ان تیر رک جاؤ تمہارے لیے بہتر انم اللہ, واحد اللہ تبارک و تعالی تنہا معبود ہے ہر طرح کی شرکت سے وہ پاک ہے وہ پاک ہے اس بات سے کہ ان يكون له ولد کہ اس کا کوئی بیٹا ہو نصارا نے علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دیا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ تنہا معبود ہے وہ پاک ہے اس کی کوئی اولاد نہیں اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی مخلوقات سے جدا ہے الگ ہے اپنی مخلوقات میں ملا جلا گھلا ملا نہیں ہے بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ مخلوقات کی شمولیت سے اللہ تبارک و تعالیٰ پاک ہے منظہ ہے مبرہ ہے پاک ہے الگ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اور وہ کہاں ہے الحرش رحمانشا الرحمان عرش پر مستوی ہے سوریہ طاح کی پانچ نمبر کی یہ آیت ہے اور اس طرح سے الرحمٰن العرش استوى یا استوا کا لفظ کیا رحمان عرش پر مستوی ہے تقریباً پورے قرآن میں سات جگہ پر سات جگہوں پر ہے اس سے ان لوگوں کے عقیدے کی تردید ہوتی ہے جو لوگ کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی کی ذات ہر جگہ موجود ہے ایسے لوگوں کو سوچنا چاہیے کہ اللہ تعالی کی ذات ہر جگہ کیسے موجود ہو سکتی ہے جبکہ وہ عرش پر مستوی ہے اور یہ کائنات پوری کائنات آسمان اور زمین اس کے اس کی عظمت اور اس کی بڑائی اور اس کی کبریائی کے آگے ایک رائی کے دانے کے برابر سرسوں کے دانے کے برابر بھی نہیں ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں یہ کہنا کہ اللہ تعالیٰ اس ہر جگہ موجود ہے, روح زمین کے ہر جگہ موجود ہے، ہاں اللہ تعالیٰ کی ذات عظمت والی ہے, عظیم ہے وہ، اللہ کی ذات کے سامنے مخلوق بالکل ایک ڈرائی کے دانے کے برابر بھی نہیں ہے تو اللہ کی ذات اس مخلوق کے اندر کیسے آ سکتی ہے تو اس طرح سے ایسے لوگوں کو اپنے عقیدے کی اصلاح, اصلاح کرنی چاہیے اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے اسمائے حسنا ہیں بلند بالا نام ہے اللہ تعالی کے اللہ تعالی کی عظیم صفات ہیں اور اللہ تعالی کی وہ صفات ہیں جو کمال پر دلالت کرتی ہیں وہ اللہ تعالی کے نام ہیں جو کمال پر دلالت کرتے ہیں اور اللہ تعالی کی ان صفات میں اور ان انسما میں کوئی شریک اور سازی نہیں ہے اس طرح سے جس طرح سے اللہ کی صفت ہے اللہ تعالی کے جس طرح سے اللہ کی شان کے لائق ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے اسماعی حسن ہے اللہ تعالیٰ کو ان کے اس کے اصماء ہی سے پکارنا چاہیے اور اس کی صفات ہی سے اس کو پکارنا چاہیے اللہ تعالی فرماتا ہے اللہ لا الہ الا اللہ اللہ الحسن صورتحا کی آیت نمبر آٹھ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی تنہا معبود ہے اور اسی کے لیے اسماعی حسنہ ہے اچھے اچھے نام ہے اچھی اچھی صفات ہے دوسری جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ آراز کی آیت نمبر میں ایک سو اسی میں فرماتا ہے ولی اللہ الحسن فدرا کہ اللہ تبارک و تعالی ہی کے لیے اسماعی حسن ہے ہاں لہذا اللہ تبارک و تعالی سے دعا کرو اس کے اسماع حسنا کا حوالہ دے کر کے اس کے اسماع حسنا اچھے اچھے ناموں کو واسطہ اور وسیلہ بنا کر کے اسی طرح سے اللہ تبارک و بڑی شان والا ہے اور ہر دن ہر لمحہ ہر آن اس کی ایک الگ شان ہے. اس شان میں اس کا کوئی شریک نہیں. سورہ الرحمن میں اللہ تعالیٰ, کو تعالیٰ فرماتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یسألہ من فی السماوات والأرض کل یوم ہوا فی شاءن عبكما اللہ تبارک و تعالیٰ سے وہ لوگ بھی سوال کرتے ہیں جو آسمانوں میں ہیں فرشتے ہیں وہ سب اللہ تعالیٰ ہی سے سوال کرتے ہیں اور وہ لوگ بھی اللہ تعالی ہی سے سوال کرتے ہیں جو زمین میں ہیں ہاں ہر دن اس کی ایک الگ شان ہے لہذا اسی سے سوال کرنا چاہیے اسی سے مانگنا چاہیے اللہ کو چھوڑ کر کے غیر اللہ سے نہیں مانگنا چاہیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے دوسری جگہ پر, تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اپنی عظمت بیان کی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی شان والا ہے کل شان ہر دن اس کی ایک الگ شان ہے اس کی شان عظیم ہے اس کی شان نرالی ہے اسی طرح, اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالی کی شان میں سے یہ بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی گناہوں کو معاف کرتا ہے مصیبتوں سے لوگوں کو نجات دیتا ہے اللہ تبارک و تعالی قرآن پر عمل کرنے والوں کو عروج اور مقام عطا کرتا ہے اور اللہ تبارک و تعالی نافرمانوں کو ذریع اور رسوا کرتا ہے ہر وقت ہر دن ایک شان ہے اللہ تعالیٰ ہر وقت بانٹتا رہتا ہے دیتا رہتا ہے مفرت کرتا رہتا ہے توبہ قبول کرتا رہتا, رہتا ہے گردن گردن جہنم سے آزاد کرتا رہتا ہے ہر وقت اس کی ایک شان ہے ایسی شان کسی کی نہیں ہو سکتی اور اللہ کی شان کے مقابلے میں کسی کی کوئی حیثیت نہیں ہے اسی طرح سے یہ کہ اللہ کی ذات باقی رہے گی اور ساری مخلوقات فنا ہو جائے گی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کل منافج ہوں ریول روم کبھی آبی کم تیبن اس کائنات کے اندر جو ساری چیزیں ہیں جتنی ساری چیزیں ہیں سب فنا ہونے والی ہیں اور تمہارے رب کا چہرہ تمہارے رب کی ساتھ باقی رہے گی جو جلال والی ہے اور اکرام والی ہے تو اے جنو انس تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھوٹ لاؤ گے اسی طرح سے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لمن الملک اليوم لمن الملک الملک الواحد سورہ غافر کی ایپ نمبر سولہ ہے یہ اللہ تعالیٰ اس وقت فرمائے گا جب اللہ تبارک و تعالی آسمان زمین ساری کائنات کو فنا کر دے گا اور اس کائنات میں کوئی باقی نہیں رہے گا کوئی بھی زیرو باقی نہیں رہے گا اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ آج کے دن کس کی بادشاہت ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحیح مسلم کے اندر ہے کہ اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن آسمانوں کو اپنے دہنے ہاتھ میں لپیٹ لے گا زمینوں کو اپنے دوسرے ہاتھ میں لپیٹ لے گا پھر اللہ کہے گا انل ملک انلدیا میں بادشاہ ہوں اور میں ہی بدلہ دینے والا ہوں اینک الرب زمین کے بادشاہ کہا ہے جبارون کہاں ہے جبر اور تشدد کرنے والے این المتکبرون کہا ہے اور غرور اور گھمن کرنے والے تکبر کرنے والے لوگ کہاں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرمایا لمن البلکل یوم آج کے دن کس کی بادشاہت ہے پھر آسمان سے نہ کوئی آواز آئے گی اور نہ زمین سے کوئی آواز سنائی دے گی خود اللہ تعالیٰ فرمائے گا لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَحَّارِ آج کے دن یہ بادشاہت اس اللہ کے لئے ہے جو تنہا ہے قہر چپرے والا ہے زبردست ہے خالب ہے اسی طرح سے اللہ تعالیٰ کی عظمت اور شان یہ بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کی تسبیح آسمان اور زمین کے اندر موجود ساری چیزیں بیان کرتی ہیں یہ اور بات ہے کہ ہم کائنات کی تسبیحات کو ہم نہ سمجھ سکیں الله تعالى فرماتاه سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن تس إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا اللہ تعالی پاک ہے اور اللہ تعالیٰ بلند بالا ہے ان ساری باتوں سے ان ساری شرکتوں سے جو یہ لوگ اللہ تعالی کی شان میں جن کو شریک کرتے ہیں اللہ بہت بلند والا ہے ان ساری چیزوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی تصویر بیان کرتے ہیں ساتوں آسمان اور ساتوں زمینیں اور ان کے اندر جو بھی مخلوقات ہیں وہ منفی ہند آسمان زمین میں جو بھی مخلوقات ہیں فرشتے اور سارے لوگ اللہ سب حمد آگے اللہ تعالی نے فرمایا کہ ہر چیز اللہ تعالی کی تسبیح بیان کرتی ہے حمد کے ساتھ مگر تم ان کی تصبیحات کو سمجھتے نہیں ہو اسی طرح سے قرآن کریم میں بے شمار جگہوں پر کہیں سب بحل اللہ حدیب کے شروع میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتی ہیں وہ چیزیں جو آسمانوں میں وہ چیزیں جو زمینوں میں ہیں سورہ حشر کے اندر بھی اسی طرح سے فرمایا اور اسی طرح سے سورہ جمعہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ سب بحل اللہ معافی سماواتی اسی طرح سر تقابل میں بھی فی اللہ ما ما و ما کہ کائنات کی ساری چیزیں آسمان زمین کی ساری چیزیں اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہیں اسی طرح سے اللہ کی عظمت یہ بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کے سامنے یہ ساری مخلوقات فرشتے انبیاء اولیاء شہداء بزرگان دین یہ سب کے سب اللہ کے سامنے آجز ہیں درماندہ ہیں بندے ہیں اللہ تعالی کے سامنے سب کو بندہ بند کر کے حاضر ہونا ہوگا اور سب اللہ کے در کے فقیر ہیں فرشتے بھی اللہ سے بات کریں گے قیامت کے دن تو بغیر اللہ کی اجازت کے کوئی بات نہیں کر سکتا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ نبا میں یوم جس دن جبریل امین کھڑے ہوں گے فرشتے کھڑے ہوں گے صف بستہ ہوں گے سفے لگائے ہوئے کھڑے ہوں گے ان میں سے کوئی شخص اس وقت سے تک گفتگو کرنے کی بات کرنے کی جرات نہیں کرے گا جب تک رحمان اس کو اجازت نہ دے دے اور جس کو اجازت ملے گی وہ صحیح بات اور درست بات ہی کہے گا اسی طرح سے اللہ تعالی فرماتا ہے میں جو بھی ہے آسمان و زمین میں جو بھی مخلوقات ہیں جو بھی بندے ہیں جو بھی جو بھی رہنے والے ہیں سب کے سب اللہ کے سامنے بندہ بن کر کے حاضر ہوں گے اللہ تبارک مطالعہ نے سورے مریم کے اندر فرم آیت نمبر 93, 93 نمبر کی آیت ہے اس, ان آیتوں کے بعد میں ہیں جن اللہ تبارک و تعالیٰ نے نصارہ کا ذکر کیا کہ ان لوگوں نے رحمان کے لیے ولد بنایا رحمان کے لیے کا بیٹا بنایا اسی طرح سے اور بے شمار آیتیں ہیں جو اللہ تعالی کی عظمت پر دلالت کرتی ہیں اور اللہ کے سامنے کوئی شخص بغیر اس کی اجازت کے سفارش کرنے کی ضرورت نہیں کر سکتا یہ آج جو لوگ کہتے ہیں ہم فلاں ہماری سفارش کریں گے ہم دامن پکڑ کر کے مچل جائیں گے اور فلاں فلا فلا ہماری سفارش کریں گے اور فلاں ہمارے سامنے کھڑے ہو جائیں گے فلاں ہم کو جنت میں داخل کریں گے جنت میں لے جائیں گے یہ سب بیکار کی باتیں ہیں یہ جھوٹی تسلیاں ہیں اللہ کے سامنے ہاں بغیر اللہ کی اجازت کے کوئی شخص دم مارنے کی جراط نہیں کر سکتا شفارش کے لیے ہوٹ نہیں ہلا سکتا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے منزل اسی طرح سے میں نے ابھی جو ایک حدیث شروع میں پیش کی کہ اللہ تعالی کی عزمت اور قدرت کا یہ حال ہے کہ آسمان جیسی عظیم مخلوق اللہ تعالی کے ڈر سے چرمرا رہا ہے تھرا رہا ہے کانپ رہا ہے لرزا ہے اس کے اندر پیدا ہے لرزا برندام ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب حق اور اسے حق بھی ہے کہ وہ ہاں لرزتا اور کانپتا رہے اور پھر فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ چار انگلی کے برابر بھی آسمان میں کوئی ایسی جگہ نہیں مام مَا او موبائل کہ چار انگلی کے برابر بھی آسمان میں زمین میں آسمان کے اندر کوئی ایسی جگہ نہیں ہے جہاں فرشتے رکو اور سجدے میں نہ ہوں اور پھر قسم کھا کے فرمایا کہ اگر تم وہ جان لو جو میں جانتا ہوں اور وہ سن لو وہ دیکھ لو جو میں نے دیکھا ہے تو تم ہسنا چھوڑ دو روتے رہو ہاں اور تم بیویوں سے لطف اندوز ہونا چھوڑ دو اور ہاں پہاڑوں میں اور جنگلات میں نکل جاؤ اور اللہ کو یاد کرو اللہ کے در سے فرشتوں کے بارے میں اللہ تعالی نے فرمایا رحمان بل ابادر ان لوگوں نے کہا کہ رحمان نے اپنا بیٹا قرار دیا بلکہ یہ فرشتے تو اللہ کے مکرم بندے ہیں اللہ سے گفتگو بھی پہلے نہیں کرتے اللہ کے حکم کے مطابق عمل کرتے ہیں وہ رہی یا جو اللہ حکم دیتا ہے وہ کر گزرتے ہیں اس طرح کی اللہ کی آسمت پر بہت ساری آیتے ہیں اسی طرح سے اللہ کے کلمات اتنے ہیں اتنے کلمات ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ان کلمات کو کوئی نہ لکھ سکتا ہے نہ کوئی شمار کر سکتا ہے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر یہ سمندر سات سمندر اور اس کے برابر اور سمندر سیاہی بنا دیے جائیں اور جتنے بھی درخت ہیں زمین میں سب کی قلمیں بنا دی جائیں اور پھر اللہ تعالیٰ کے کلمات کو اللہ تعالیٰ کے کلام کو اگر لکھا جائے تو کافی نہیں ہو سکتے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتا اگر سمندر کو سیاہی بنا دیا جائے تمہارے رب کے یا میرے رب کے کلموں کو لکھنے کے لیے تو سمندر ختم ہو جائے گا سیاہی ختم ہو جائے گی لیکن میرے رب کے کلمات ختم نہیں ہوں گے اور اگر اس کے مس ہم اور لے آئے تب بھی اور دوسری جگہ پر اللہ تعالیٰ کائنات اللَّهِ اللَّهَ <حَكیم> میں جتنے درخت ہیں زمین میں سب کے قلم بنا دیے جائیں اور سات سمندر کی وہ سیاہی بنا دی جائے تب بھی اللہ کے کلمات ختم نہیں ہو سکتے اسی طرح سے اللہ کی عظمت یہ ہے کہ وہ ساری کائنات کا رب ہے خالق ہے پیدا کرنے والا ہے مالک ہے سب کا بادشاہ ہے متبر ہے ساری کائنات کا سسٹم چلانے والا ہے کائنات کی ہر ہر مخلوقات کی ہر ہر ضروریات کو پوری کرنے والا ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الحمدللہ رب العالمین تمام تاریخ کے لیے جو کائنات کا پورے سارے جہانوں کا رب ہے اور اللہ تعالیٰ کی ربوبیت پر پورا قرآن شاہد ہے پورا قرآن شاہد ہے بے شمار آیتیں پورا قرآن اللہ تبارک و تعالی کی ہاں ربوبیت پر دلالت کرتا ہے بے شمار آئے اللہ تعالیٰ نے اپنی ربوبیت کے سلسلے میں بیان کی اور ذکر کی تاکہ لوگ اللہ کی ربوبیت کو پہچان کر کے اللہ تعالی کی عبادت کریں اللہ تعالیٰ کی کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں اللہ تعالیٰ کو الہ واحد مانیں تنہا خالق رازق مالک اللہ تبارک و تعالیٰ ہے اسی طرح سے اللہ تبارک مطالعہ کی عظمت یہ بھی ہے کہ کائنات کی کوئی چیز اللہ کے علم سے باہر نہیں ہے وہی عالم الغیب ہے وہی عالم الغب شہادہ ہے غائب اور حاضر کا جاننے والا ہے اول اور آخر کو جاننے والا ہے کائنات کی ہر ہر چیز کا علم ہے ہر, ہر مخلوق کا علم ہے شروع سے لے کر کے آخر تک سب اس کے علم میں ہے اس کے علم سے کوئی چیز باہر نہیں ہے اور کائنات کی کوئی مخلوق یا تمام مخلوقات مل کر کے اللہ کے علم کا احاطہ نہیں کر سکتے نہ فرشتے نہ پیمبر نہ اولیا نہ شہدا کوئی بھی اللہ کے علم کا احاطہ نہیں کر سکتا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اللہ تعالی کو ان ساری باتوں کا علم ہے جو مخلوقات فرشتوں اور تمام مخلوقات کے سامنے ہیں اور جو ان کے پیچھے ہیں اور یہ ساری مخلوقات سارے ملائقہ اور سارے ان جن اس کے علم کا احاطہ بالکل بھی نہیں کر سکتے مگر ان کو اسی بات کا علم ہوگا جس کو اللہ چاہے اللہ تعالیٰ کے بارے میں علم کے بارے میں دوسری جگہ سور حدید آیت نمبر چار میں اللہ تعالی نے فرمایا يعلم ما يلج في الارض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم اينما كنتم والله بما تعملون بصير اللہ تعالى جانتا ہے وہ چیز جو زمین زمین کے اندر داخل ہوتی ہے پانی بیج جو ساری چیزیں اور جو چیزیں زمین سے باہر آتی ہیں پودے پیڑ پودے گھاس جتنی ساری چیزیں ہیں اور جو پانی کے قطرات اور اس کے علم میں وہ چیز بھی ہے جو آسمان سے بارش نازل ہوتی ہے اور جو چیزیں نازل ہوتی ہیں وما یعرض فیہا اور جو آسمان کی طرف چڑھتی ہیں اور اللہ تعالی تمہارے ساتھ ہے تم جہاں کہیں بھی ہو اپنے علم کے اعتبار سے یعنی اللہ تعالیٰ علم اپنے علمے اور سمع اور بسر کے اعتبار سے اللہ تعالی تمہارے ساتھ ہے واللہ بما تعملون بصير تم جو کچھ بھی کرتے ہو اللہ تبارک و کو اس کا علم ہے۔ اسی طرح سے اللہ کے علاوہ کوئی غیب کا جاننے والا نہیں اللہ تعالی فرماتا ہے قل من في السماوات والارض الغيب الا الله کہہ دیجئے کہ کون ہے لا يعلم من في السماوات والارض الغيب الا الله جو آسمانوں میں ہیں جو زمینوں میں ہیں ان کا علم یا غیب کا علم سوائے اللہ کے کسی اور کو نہیں ہے قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِ نَفْعُ وَلَا بَرَّمُ إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ وَلَوْ كُنْتُ عَلَمُ الْغَيْبَ وَلَسْتَقْفَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی سے کہلوایا کہ کہیے ان سے کہ میں اپنے نفس کے نفع اور نقصان کا مالک نہیں ہوں اور۔ نہ مجھے غیب کا علم ہے اور اگر غیب کا علم میں, میں جانتا میرے پاس غیب کا علم میں ہوتا تو میں بہت ساری بھلائیاں اکٹھی کر لیتا اور مجھے کوئی تکلیف اور پریشانی نہ پہنچتی عالم الغیب دوسری جگہ سورہ جن کے اندر اللہ تعالی فرماتا ہے عالم الغیب فلا یظهر علی غیبه اللہ تعالی غیب کا جاننے والا ہے اپنے غیب پر کسی کو مطلع نہیں کرتا کسی کو خبر نہیں کرتا مگر رسولوں میں سے جس کو چاہتا ہے اللہ تعالیٰ اپنے غیب کی باتیں بتا دیتا ہے جو باتیں اللہ تعالیٰ نے بتائی انبیاء کو وہی معلوم ہوئی ان کے علاوہ انبیاء کو وہ باتیں نہیں معلوم ہوئی جو اللہ تعالیٰ نے ان کو نہیں بتائی اور نہ کسی رسول کو اول و آخر کا اور ماکان اور مایکون کا علم ہے یہ لوگوں کی فریب کاریاں ہیں تو اللہ تعالی کی عظمت کو کتنا بیان کیا جائے اس کا اس کی عظمت کا بیان ہو نہیں سکتا بس یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی عظمت کو ہمارے دلوں میں بیٹھا دے اور اللہ کی قدر کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے اور اللہ تعالی ہاں ہم سب کو اور تمام بندوں کو شرک سے بچائے کفر سے بچائے کفر نعمت کفران نعمت سے بچائے اللہ کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ کی صفات پر اسما پر کما حقہو ایمان لانے کی توفیق عطا فرمائے آمین رب العالمین صلی اللہ علیہ نے بنا محمد السلام علیکم الحمۃ اللہ